آج اللہ کا نام لے کر سورت النساء کی آیت نمبر گیارہ سے شروع کرتے ہیں یہ بڑی اہم ترین آیات ہے اور قرآن پاک کا مشکل ترین ٹاپک بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مشکل ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے جو آج آنے لگا ہے سورت النساء میں لہٰذا فل اٹینٹیو ہوں جس کو نیند آ رہی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے تاکہ اس کی نیند جو ہے وہ مٹ جائے ویسے بھی اب راتیں بہت لمبی ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے سوا سات اشاء ہو رہی ہے اور ابھی درد شروع ہے آٹھ سے لے کے نو بجے تک تقریباً ایک گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے تو دو آیات کے اندر صورت النساء کے رکو نمبر دو کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے سارے مسائل بیان فرمائے اور اتنی مختصر اور جامع گفتگو کی کہ اس پر کتابیں در کتابیں لکھی جا رہی ہیں بلکہ احادیث کی کتابوں میں کتاب الفرائض نام کے پورے پورے چیپٹر ہیں جن کے اندر وراثت کے ایشوز کو ایڈریس کیا گیا کہ کوئی شخص مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت کس طرح رشتہ داروں میں ان کے وارثوں میں تقسیم ہوگی یہ وراثت کا مسئلہ اب اس حوالے سے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وراثت کے اقام جو سورت النساء میں نازل ہوئے انہوں نے سورت البقرہ کی آیت نمبر 180 کو منسوخ کر دیا جس کے اندر وسیعت کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا کہ جب بھی کسی شخص کی موت کا وقت قریب آئے یا اس کو لگے کہ میری موت قریب ہے تو اس پر یہ چیز واجب کی گئی تھی کہ وہ اپنے رشتے داروں کے لیے وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کو اتنا دے دیا جائے اولاد کو اتنا دے دیا جائے اور اس میں پھر یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ اگر مرنے والا کوئی نا کر جاتا ہے تو مرنے کے بعد باقی رشتے دار بیٹھ کر اس کی وسیعت کو بدل بھی سکتے ہیں عدل کے دائرے کے اندر اندر لیکن اب وہ ساری آیات منسوخ ہو گئی ہیں اور ان آیات نے اس کو منسوخ کیا ہے تو تین ٹرمنالوجیز پہلے اصطلاحات سمجھ لیں پہلی اصطلاح ہے عطیہ جس کو ہم کہتے ہیں حبا کرنا تحفہ دینا کسی کو دوسری اصطلاح ہے وسیعت کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو مل جائے یہ وسیع اور تیسری چیز ہے وراثت جو یہاں پر آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق خود بخود آٹومیٹیکلی جس کا جو جو حصہ ہے وہ اس کے ریسپیکٹو رشتے دار کو پہنچ جائے اور جتنی اس کی رقم ہے وہ اس کو مل جائے تو یہ تین ٹرمولوجیز سمجھ لیں تین اصطلاحات کو عطیہ کہتے ہیں تحفے کو ہبا کرنے کو کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو تحفہ کر دیتا ہے رقم یا کوئی اور چیز اینجبل فارم کے اندر گاڑی کر سکتا ہے مکان کر سکتا ہے زمین کر سکتا ہے یہ تحفہ لیکن اس کے اندر شرط کیا ہوگی وہ صحیح گہاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام تحفے میں دیا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے وہ بھی صحابی تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ چیز بیان کی کہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کوشچن اس سے یہ کیا, کیا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو ساری اولاد کو ایک ایک غلام ہبا کر دیا تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اللہ سے ڈرو تو اگر نہیں کیا تو اس سے بھی واپس لے لو کیا تم یہ خواہش نہیں رکھتے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ برابری کا سلوک کرے یعنی تمام اولاد میں سے ہر بیٹا ہر بیٹی برابر پروٹوکول دے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم بھی ان کے اندر انصاف کرو تو اگر زندگی میں کوئی گفٹ کیا جائے گا پھر وہ والا چکر نہیں ہوگا وراثت والا کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور بیٹے کو جو ہے وہ ڈبل حصہ ملے گا یا پورا حصہ ملے گا ایسا نہیں ہوگا زندگی میں جب بھی دیا جائے گا تو برابر ہی تقسیم کیا جائے گا لہذا یہاں بڑی کڑوی بات ہے جو عزم کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں چار یا پانچ لاکھ روپے کا سونا دے دیا تو اب اس پر یہ واجب ہوگا کہ اتنی ہی رقم اپنے باقی بیٹوں کو بھی دے اور بیٹیوں کو دے اب ہمارے پنجاب کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جہیز دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب وراثت دے دیا ہے وراثت تو ملنی ملنی ہے اور یہ جو دو نمبریاں چل رہی ہیں کہ بہنوں سے بھائی جو ہیں وہ ان کو شرمندہ کر کے وراثت میں معاف کروا لیتے ہیں جی ایسی بہناوا کو لانے چنگیاں لگنیاں تو وہ کہتے ہیں ہمارے کہ بھائی رکھ لیں سارا حصہ تو یہ چیز کرنا بھی قطعا جائز نہیں ہے متلقن یہ چیز حرام ہے اور یہ اسلام کے قوانین کا مذاق اڑانے والی بات ہے تو اگر زندگی میں توحفہ دیا جائے گا تو برابر دیا جائے گا ادر وائز جس کو دیا ہے اس سے بھی لے لیں اسی طریقے سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو دو لاکھ روپیہ دیتا ہے اس کے کسی پرابلم کے اندر تو اب اس کو اتنی رقم باقیوں کو بھی دینی ہوگی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ باقی بیٹے خود اپنی مرضی سے معاف کر دیں وہ الگ بات ہے لیکن اس پر باپ پر یہ چیز واجب ہوگی کہ وہ ان کو وہ چیز دے دوسری حدیث اسی زمن میں جامعہ ترمزی ابو دعود سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے سنن اربا چاروں کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کو توحفہ دے کر اس سے واپس لے لے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ جو کتا ضرورت سے زیادہ کھا کر کی کر دیتا ہے اور پھر اپنی کی کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے اس لیول کی مثال آپ نے بھیا فرمائی اور یہ والا جو کوشن ہے نا کہ توحفہ واپس لے کر اسی طرح ہی ہے جیسے کی کر کے چاٹ لینا یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اتنا حصہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسیپشن دے دی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں والد اپنا توحفہ دیا ہوا واپس لے سکتا ہے اسی حدیث میں موجود ہے ترمزی ابو ادو نسائی ابن ماجہ میں اس کے علاوہ کسی کے لیے ایکسیپشن نہیں ہے والد اگر اپنی اولاد کو توحفہ دیتا ہے تو وہ اس چیز کا مجاز ہے کہ وہ اس کو واپس لے لے کیونکہ سن ابن ماجہ میں حدیث ہے تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے تو باپ اپنی اولاد سے دیا ہوا توحفہ واپس لے سکتا ہے لیکن باپ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو کوئی چیز نہ ملے باپ کا باپ بھی آ جائے نا تو وہ اس کی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا کیونکہ وراثت جو تقسیم ہونی ہے اٹ از این آبلیگیشن فرام آل اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اس کو کوئی چینج کرے گا یا چینج کرنے کو جائز سمجھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے شریعت کا مزاق اڑانے والا ہے وہ شخص یہ بہت سینسٹو ایشو ہے وراثت کے اعتبار سے تیسری حدیث اس کانٹیکس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ ساتھ بن نبی وکاس نبی اللہ تعالیٰ ہو جو اشرہ و میں میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری دولت اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کر دوں اس کے لیے بصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے افلاں افلاں کو دے دی جائے بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ سوچا ہوا کہ بیٹی کی تو بہت شادی ہو جانی ہے تو وہ اپنے خانون کے پاس چلی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا آپ نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنا دو تہائی مال جو ہے ٹو بائی تھرڈ یہ خیر کر دوں یہ وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو مل جائے اب یہ وصیت والی چیز شروع ہو گئی ہے وسیعت کا تعلق ہے مرنے کے بعد تحفے کا تعلق ہے زندگی میں وسیعت کا تعلق ہے مرنے کے بعد کہ انسان زندہ ہے اور یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو ملے گی جب تک میں زندہ ہوں تو میرے پاس رہے گی یہ ہوتی ہے وصیت اور پھر تیسری چیز آئے گی وراثت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آدھی دولت کے لیے وصیت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ کبھی نہیں کا لفظ آتا ہی نہیں تھا آپ نے کسی نے کوئی سوال کیا تو آپ کبھی بھی نہ نہیں کرتے تھے لیکن اس موقع میں میں نے وہ الفاظ غور سے پڑے نہیں کہ الفاظ ہے نہیں پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا ایک تہائی مال وسیعت کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے لیکن اگر تم چاہتے ہو تو اتنا کر سکتے ہو لیکن اس کو پسند نہیں فرمایا فرمایا یہ بھی زیادہ ہے اسی لیے پھر محدثین کی یہ رائے قائم ہوئی ہے کہ ایک تہائی کی بجائے ایک چوتھائی مال جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک منشا ہے اس کے اندر اندر بات رہے ویسے ایک تہائی بھی کوئی کر دے تو اس کی بھی اجازت موجود ہے لیکن یہ بالکل ایج پہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی پر بالکل ایج پہ اجازت دی کہ تم اس کی بصیت کر سکتے ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لوجیکل بات ارشاد فرمائی اور اسلام دین فطرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ چیز چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے اتنا مال چھوڑ کر مرو کہ وہ لوگوں سے مانگتی نہ پھرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنی اولاد پر بی بچوں پر ان پر جو خرچ کرتے ہو اللہ کے حضور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کے جو بیوی کو لکما کھلاتے ہو یہ بھی اللہ کے حضور تمہارا اجر لکھا جاتا ہے دیکھیں کیا پیارا کنسپٹ ہے اسلام ہر <تصفيق> چیز کو محیط کیے ہوئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درس قرآن کوئی سنے گا تو اس کو پتا چلے گا نا اسلام کیا ہے ہم نے تو اسلام رکھ لیا ہے پگڑی میں داڑھی میں شلوار ٹپڑوں سے اوپر کر لو یہ سرخی میک اپ کر لو یہ اسلام ہے تو بھائیو یہ یاد رکھیں میرے استاد اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کریں ان کو نیک کاموں کا اگر صاحب فرمائے زاویہ پروگرام بھی ان کا ٹی وی پہ چلتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو اس جہاز میں نئی سیٹیں لگا کر اس کو پینٹ اور رنگ اور روغن کر کے آپ اڑا نہیں سکتے تو یہ سارے جہاز ہی ہیں اس وقت مولوی یہ سرخی پولٹری کیا ہوا نا الا ماشاء اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا لیکن اکثریت یہ سرخی پولٹری ہے اس سے ماضی اللہ میں کوئی امامے کی یا داڑھی کی یا شلوار ٹپنوں سے اوپر کرنے کی توہین نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی آڑ کے اندر جو دو نمرییں کی جا رہی ہیں تسمین پھیر دھیر کے جو ہے وہ مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں یہ بات غلط ہے اس کے برعکس اگر کوئی پٹیچر کا جہاز ہو لیکن اس کا انجن ٹھیک ہو وہ اڑ سکتا ہے گیٹ اپ اس کا بے شک نہ اچھا ہو تو یہ ریشو پروفیشن ہے اسلام میں گیٹ اپ کی اہمیت ہے لیکن سیکنڈری پرائمری حیثیت یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو اس کے اندر اخلاق پایا جاتا ہو ریا نہ ہو ذائت موجود ہو باقی ساری چیزیں بعد میں لیکن ہمارے لوگ داڑھی منڈانے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور جھوٹ کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں جود مولوی بھی بول رہا ہے اور جھوٹ داڑی والا بھی بول رہا ہے اور جھوٹ بغیر داڑی والا بھی بول رہا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے غیبت کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے سوکھ کھا رہا ہے داڑھی والا بھی بغیر داڑھی والا بھی اور نکیر اس پر ہو رہی ہے کہ اس کی شلوار تھوڑی سی کٹنوں نیچے کیوں چلی گئی یہ ہمارا مینٹل لیول آپ دیکھ لیں اس کو میرے گرستار ڈاکٹر اثرار صاحب بڑی پیاری بات ہے شاہ کرتے تھے یہ پرورٹیڈ نیچر ہے مستق شدہ نیچر خاص دینی مستق شدہ نیچر تو ان کی کافی باتیں اچھی ہیں اور کافی باتوں سے مجھے اختلاف بھی ہے باقی غلطیاں اللہ تعالیٰ ان کی معاف فرمانے والا ہے کوئی شخص بھی پرفیکٹ سو پرسنٹ نہیں ہوتا لیکن ہماری یہ عادت ہے ایز اے نیشن کہ ہم کسی کی ایک یا دو غلطیاں پکڑ کے اس کو زیرو سے ضرورت دے دیتے ہیں اس کی باقی ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں اور اپنے بارے میں کیا کہ ایک نیکی بھی کر لیں سب کے سامنے پرچار کرتے پھر سے تو یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو مفلس چھوڑ کے نہ مرو کہ وہ مانتی پھرے لوگوں سے یہ ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہوا ہے وہ بھی بندہ زندہ ہے اس نے جناب اپنی زندگی میں چار چوری بلڈنگ جو ہے وہ جناب وہ ایک مدرسے کو دے دی ہے کسی جماعت میں وہ وقت لگا کے آیا اور واپسی پہ آ اولا اور اولاد کو کنگال کر کے تو وہ کہا جی یہ فلاں کے نام میں کرتا ہوں ظلم کی انتہا ہے انسان کو یہ چیز سمجھ چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کے مت مرو چوتھی حدیث اس زمن میں جامعہ ترمسی ابو دعود اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ حجت الفا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں ارشاد فرمائی وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وارث کے لیے اپنی کتاب میں حق مقرر کر دیا ہے اب یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے وارث کے لیے وسیعت کر جائے وارث کے لیے وسیعت کرنا اب قیامت تک کے لیے حرام ہے وارث کو اتنا ہی مال ملے گا جو اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے تو یہ بات بھی اب یاد رکھیں کہ وصیت اگر کرنی ہے ایک تہائی مال میں تو وارث کے علاوہ اس کا ثبوت یہ حدیث ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے جی ایک تہائی میں تو مجھے اجازت ہے تو فلاں میرا بیٹا جو ہے نا وہ مجھے زیادہ پسند ہے تو وہ ایک تہائی مال میں گا تو میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو تو فلاں حصہ ملے گا اس بیٹے کو اتنا مال فالتو بھی مل جائے تو یہ کس حرام ہے تو رسا کے علاوہ کے لیے انسان وسیعت کر سکتا ہے وارث کے لیے وسیعت نہیں ہوگی اور اس مسئلے پہ اجماع ہے پوری امت کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے مکمل طور پر اس پر اتفاق پایا جاتا ہے تو یہ ساری تمہیدی گفتگو تھی اس چیز کے حوالے سے تو اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ساری بیک گراؤنڈ پتا ہو تو پھر انسان کو وراثت کے مسائل سمجھ آنے شروع ہوتے ہیں پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک چیز ہے عطیہ اور ہبا توفا کرنا کہ انسان زندہ اور زندگی میں کسی کو گفٹ کرے تو ساری اولاد کو برابر گفٹ کرنا ہوگا ادر وائز جس کو دیا اس سے بھی واپس لینا ہوگا دوسری چیز ہے وسیعت کہ انسان کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو یہ مال مل جائے تو وسیعت کر سکتا ہے ایک تہائی مال میں لیکن وارث کے علاوہ وارث کو وسیعت نہیں کر سکتا اس کا تو اللہ نے کل مقرر کر دیا ہوا اس کو دوبارہ سے نوازا نہیں جا سکتا وارث کے علاوہ اور رشتے داروں کے لیے مثال کے طور پر آ, کوئی بندہ ہے اس کا بیٹا پہت ہو گیا اب بیٹا مر گیا تو بیٹے کی آگے سے اولاد ہے پوتا پوتی تک تو وراثت نہیں جاتی کیونکہ پوتے کا تو کوئی حق نہیں وارث وراثت کے اندر دادی کا ہے تو اب دادا جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا جو مر چکا اس کی اولاد تک وراثت نہیں پہنچے گی تو اس کے لیے وسیعت کر سکتا ہے کہ میرا جو بیٹا مر گیا اس کی جو اولاد ہے اس کو میں ایک تہائی مال جو ہے وہ وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ وارث تو ہے ہی نہیں ہے تو اب اس کے لیے وسیعت والا آپشن کھلا ہے تو یہ اللہ تبارگو تعالیٰ نے ایک اسکیپ روٹ اس مسئلے میں خود بخود ہمیں دے دیا ہے اب اللہ کا نام لے کر اتنی پوری تمہیدی گفتگو کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرت النساء آیت نمبر 11 یو سی اللہ رفی اولادی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں میراط کے بارے میں کیا مت لو ہیل اون سا کہ لڑکے کا حصہ برابر ہوگا دو لڑکیوں کے حصے کے یعنی پوری کیلکولیشن کے بعد اگر لڑکی کے حصے میں پچیس ہزار روپیہ آ رہے ہیں تو لڑکے کو پچاس ہزار روپیہ ملے گا وہ پوری کیلکولیشن میں ایک کیس بھی کنسڈر کر کے آپ کو بتاؤں گا بھی اس میں ویسے تو اس کے جتنے کیسز بنتے ہیں وہ تقریباً سمجھے آپ تیس چالیس پاسبلٹیز بنتی ہیں میرے پاس ایک پوری فائل موجود ہے جس کے اندر پورا ٹیبل بنایا ہوا ہے دو بیٹے ہو ایک بیٹی ہو پھر کیا ہے مانا ہو پھر کیا ہے باپ ہو تو پورا پوری کیلکولیشن ہوئی ہوئی ہے اس میں لیکن سمجھنے کے لیے خود بھی انسان کیلکولیٹ کر سکتا ہے یہ پیورلی میتھمیٹکس ہے اور یہ میتھمیٹکس آسان نہیں ہے یہ ریشو نسبت اور تناسب والی جو ہمارے لیے جب لیکن میں کوشش کروں گا اس کو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے اس بات کی کہ لڑکے کا حصہ ہوگا ڈبل لڑکی سے فام کم نہ تئی نہیں پھر اگر ہو صرف لڑکیاں دو سے زائد دو یا دو سے زائد اگر لڑکیاں ہی ہوں لڑکا نہ ہو فل فلا سولو سا ماں ترت تو میت نے جو چیز چھوڑی اس کا دو تہائی حصہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا اگر لڑکے نہیں صرف لڑکی ہیں تو دو تہائی مال جو ہے وہ ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا وہ كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ایک ہی لڑکی ہو فلاحم نصف تو آدھا جو جداد کا حصہ ہے وہ اس کو مل جائے گا بیٹی کو والی لِكُلِّ وَاحِدٍ لکول واحد اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک میں کو ماں کو بھی اور باپ کو بھی ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ حصہ ملے گا مما تارا کا امکان لہو غلط اس میں سے کہ جو چھوڑا ہے میت نے بشرفے کے میت کی اولاد ہو فلم یق غلط اور اگر میت کی اولاد نہ ہو پھر کیا ہوگا واریسا ہوں ابا واہ فلی امی ہی اس کے بارے صرف اس کے ماں باپ ہی ہو تو اس کی ماں کا اب ایک بٹا تین حصہ ہو جائے گا پہلے ایک بٹا چھ تھا اب ڈبل ملے گا ایک بٹا تین ہو جائے گا ایک بٹا چھ کو دو سے ضرب دیں تو دو چھ کٹ کے کیا آ گیا ایک بٹا تین اور باقی سارا باپ کو مل جائے گا اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہو تو ماں کا پھر حصہ ہوگا اور یہ ساری تقسیم ہوگی ممبادی وسیع یو سی با اس وسیعت کو پورا کرنے کے بعد جو مرنے والے نے وسیعت کی ہے اوڈئی یا اس کا قرض اتارنے کے بعد یعنی پہلی چیز فرمائی کہ وسیعت پوری کرنی ہے مردے کی دوسری چیز فرمائی قرض اتارنا ہے اس کے بعد باقی جدا تقسیم ہونی ہے اب یہ ران کن بات ہے کہ پہلی چیز تو ہونی چاہیے تھی کہ اس کا قرض اتارا جائے کیونکہ صحیح بخاری مستم حدیث ہے کہ قرض ایسی چیز ہے جو شہید کا بھی نہیں معاف ہوتا یہاں ترتیب کیوں ہٹی گئی ہے اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جو مرنے والے نے وسیعت کی ہے جس کے لیے وسیعت کی ہے اس کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کہ جنوں جن سے اس نے قرضہ لیا وہ تو خود مانگ لیں گے آ وہ تو شور ڈال کے اپنا حصہ لے لیں گے کیونکہ وہ تو دعوے سے لیں گے کہ جدے ہو جی سانو جیسے کہ آج دنازے کے پرناؤنسمنٹ ہوتی ہے جی کوئی لین دین ہے تو کر لو وہ تو گھر مار پکڑ کے بھی لے لیں گے لیکن جس کے لیے وسیعت کی ہوئی ہے اگر وہ بے چارا ماٹا تھا تو وہ بے چارا ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے کیونکہ کمایا تو کوئی نہیں ہوا اس کو تو مفت میں مل رہا ہے تو کہا جی میرا حصہ بھی مجھے دے دیں تو وہ اتنے شد و مت کے ساتھ اظہار نہیں کر سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری کے اوپر اسٹرائک کی پہلی چیز کی ہے پہلے وسیعت جو کی ہے نا اس نے وہ تقسیم تو یہ اس لیے ترتیب ہے و ابناؤکم لا تدرون اکم لا تد رونا تمہارے ماں باپ یا تمہارے بیٹے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے کہ تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ اللہ تعالیٰ کا ڈسیجن ہے اب یہ نہ سوچو کہ ماں باپ تو گوڑے ہو گئے جو انہوں نے کیا لے کے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن ڈیسیجن ہے یہ تم نے نہیں ہے اپنی میتھمیٹکس لڑانی اس مسئلے میں کہ جی ماں باپ کو دے کے کیا کریں گے جی اے بڈے نے انہوں نے کیا کرنا ہے دو دی روٹی اور کو کھا گے تو ایسا نہیں ہے یہ اللہ تبارک کو تعالیٰ جانتا ہے فرید من اللہ یہ فرض کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے ان اللہ کان نا علیمن حکیمہ اللہ تعالی بے شک علم والا ہے اور دنائی والا حکمت والا ہے اس کے علم میں ہر چیز کہ کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور وہ حکمت بھی رکھتا ہے یہ اس کے الٹپ ڈیسیجن نہیں ہے ایٹ رینڈم نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے وزم کے ساتھ یہ چیزیں ڈیفائن کی ہیں تو اب یہ پوری اس آیت کے بعد اس کا ذرا تھوڑا خلاصہ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ وراثت کے تقسیم ہونے کے لیے دو چیزیں تو میں نے پہلے بتا دی کہ وصیت پہلے پوری کی جائے گی اور دوسرا قرض اتارا جائے گا جو آ گیا اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی اب وراثت تقسیم ہونے میں ترتیب کیا ہونی چاہیے تو ترتیب اس میں یہ ہوگی کہ پہلے ماں باپ کا حصہ نکالا جائے گا پورے مال میں سے ایک بٹا چھ ہے یا ایک بٹا تین ہے پورے مال میں سے نکالا جائے گا ماں باپ کا حصہ اس کے بعد جو باقی بچے گا اس میں بیوی حصا بیوی کا حصہ زوج بلکہ لفظ استعمال کر لیں آپ اسپاؤس جس کو کہتے ہیں بیوی کے لیے مرد اور مرد کے لیے بیوی اگر مرد مر گیا تو اس کی بیوی اگر بیوی مر گئی تو اس کے مرد کے لیے تو ماں باپ اور زوج ان دونوں کے حصے پورے مال میں سے تقسیم ہوں گے ایک بٹا آٹھ اگر حصہ ملنا ہے بیوی کو تو وہ پورے مال میں سے ایک بٹا آٹھ ملے گا تو ماں باپ اور بیوی یا بامن اس کو پورے مال میں سے ملے گا اور باقی جو مال بچے گا اس مال میں سے پھر مزید ڈویژن ہوگی تو جو باقی بچنے والی اولاد ہے وہ باقی بچے ہوئے مال میں سے اتنا حصہ لے گی یہ نہیں ہے کہ وہ کہ مجھے پورے مال میں سے اب آداد ہو یا ور ہو تو یہ ڈویژن ہے اس کی اب اس کے لیے میں ایک ایگزامپل کنسیڈر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ ایک لاکھ اور بیس ہزار روپیہ چھوڑ کر مرا ہے ایک لاکھ اور بیس ہزار روپیہ یہ سپوز کر لے ہو اس نے دس ہزار کا قرض اتارنا ہے اور دس ہزار روپئے کی اس نے وسیعت بھی کی ہے کسی کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد میں یا فلاں مدرسے میں یا فلاں غریب آدمی کو دس ہزار روپیہ میرے مال میں سے دے دیا جائے تو پہلے کیا ہوگا کہ وہ وسیعت پوری کی جائے گی دس ہزار روپیہ ہم اس مسجد کو یا مدرسے کو یا اس پرٹیکولر پرسنالٹی کو دیں گے کہ جس کی اس نے وسیعت کی ہے باقی کتنا رہ گیا ایک لاکھ دس ہزار اب دس ہزار روپیہ اس نے قرض بھی اٹھایا ہوا ہے تو دس ہزار روپیہ قرض بھی اتار دیں گے پیچھے کیا بچا ایک لاکھ اب ترتیب کیا ہوگی کہ میں نے بتایا تھا کہ دو لوگ ہیں جن کا مال وراثت میں جو حصہ ہے وہ پورے مال میں سے ملتا ہے. ماں باپ اور بیوی یا خامن اور باقی جو مال بچے گا وہ پھر اولاد میں اور بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اولاد نرینہ موجود ہے یعنی لڑکا ہے پھر بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا بہن بھائی اس وقت شامل ہوتے ہیں جب کوئی شخص لڑکا چھوڑ کے نہ مرے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو پھر بہن بھائیوں میں بھی حصہ آ جاتا ہے اگر لڑکا بھی ہے اور لڑکیاں بھی ہیں اس کی تو بہن بھائی فوراً فارغ تو یہ سی طرح کا ہے کہ اگر اولاد نرینہ آیا تو بہن بھائی کو کچھ نہیں ملنا پہلے نمبر پہ ماں باپ کو اس کے بعد خامند کو یا خامند کے لیے بیوی کو اور اس کے بعد اولاد کو لڑکے کو ڈبل ملے گا لڑکیوں سے لیکن اگر لڑکا نہیں ہوگا صرف لڑکیاں ہوں گی پھر ماں باپ اور خامند اور بیوی کے ساتھ ساتھ پھر بہن بھائیوں کو بھی ملے گا تو اب ایک لاکھ روپیہ تھا تو اب اس کے ماں باپ بھی زندہ ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہے اس میں کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے والی ابھی لکلیم منہ میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایک بٹا چھ حصہ ملے گا تو ایک لاکھ روپے کو اگر چھ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے ایک لاکھ روپے کے چھ حصے بنائے جائیں تو وہ چھٹا حصہ جو بنے گا وہ ملے گا ماں کو اور ایک اتنا ہی چھٹا حصہ اس کے باپ کو بھی ملے گا اور وہ میں نے کیلکولیٹ کیا ایک لاکھ روپے میں چھٹا حصہ جو ہے وہ سولہ ہزار چھ سو سڑسٹھ روپئے بنتا ہے چھ سو ستاسٹھ آپ کا فیس سولہ تو سولہ ہزار سو چار روپے اوپر جو ہے وہ یہ بن گیا تو سولہ ہزار چھ سو روپے یہ مل گئے ماں کو اور سولہ ہزار چھ سو ستاسٹھ روپئے مل گئے باپ کو اب اس کی بیوی کے لیے یا بیوی تھا بیوی تھی تو اس کا شور اس کے لیے کتنا ہے ایک بٹا آٹھ تو ایک بٹا آٹھ یہ سولہ سولہ ہزار ساڑھے سولہ سولہ ہزار نکالنے کے بعد جو وہ نہیں ہوگا پورے لاکھ میں سے نکالنا ہوگا کیونکہ میں نے بتایا دو لوگ ہیں جن کا پوری رقم میں سے نکلنا ہے پہلے ماں باپ اور دوسرے سپاؤس زوز زوج اس کا جو تو ایک بٹا آٹھ حصہ کیا بنے گا ایک لاکھ کا ایک بٹا ہاتھ آٹھ حصہ جو ہے وہ بنے گا بارہ ہزار پانچ سو ٹھیک بارہ آٹھ چھیانوے ساڑھے بارہ پورے پورے بند تو وہ لے چکے ہیں سولہ ہزار چیزو اس باقی بچے ہوئے گا نہیں ایک بٹا وہ بہت کم بن جائے گا نا تو پورے لاکھ میں سے ایک بٹا تو یہ بن گیا بارہ ہزار پانچ سو تو بارہ ہزار پانچ سو روپیہ اس کی بیوی کو مل جائے گا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو پھر بارہ ہزار پانچ سو جو ہے نا دو بیوی ہیں تو اس کو آدھا کر لیں یہ نہیں کہ ہر بیوی کو بارہ ہزار پانچ سو دیتے جائیں گے پھر تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے ٹھیک <تصف> ہے تو بیویوں کو اوور آل جو ہے نا وہ بارہ ہزار سو میں سے ڈیوائڈ کر لیں تو بارہ ہزار یہ بھی نکل گیا ماں کا باپ کا یہ تینوں ملا کے جب نکل گئے تو باقی رقم بچی چون ہزار ایک سو چھیاسٹھ اب یہ جو باقی بچی ہے نا چون ہزار ایک سو چھیاسٹھ یہ اولاد میں تقسیم ہوگی تو یہ بڑا ضروری ہے یہ پہلے سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے آ جی ماں کا اتنا حساب اور اس میں پھر جو کافی کفار ہیں انہوں نے مزاق بھی اڑایا جی دیکھیں جی یہ تو رقم پوری ہی نہیں بنتی ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ ایک بٹا آٹھ جمع کرے تو پورا ایک تو بننا چاہیے ایک بنتا ہی نہیں ہے تو ان کے دماغ کا فطور ہے ان کو کیلکولیشن ہی نہیں آتی یہ بیسک میتھمیٹکس ہے اس کو سمجھیں پہلے ماں باپ کا حصہ نکالنا ہے اس کے بعد زوج کا حصہ نکالنا ہے ماں باپ اور زوج کا حصہ اوور آل پوری رقم میں سے ہوگا اور باقی جو بچ گیا اس کو پھر اولاد پہ تقسیم کرنا ہے تو باقی بچے چبن ہزار ایک سو چھیاسٹھ تو فرض کریں اس کے دو بیٹے اور تین بیٹی ہے. اب چبن ہزار ایک سو چھیاسٹھ روپے دو بیٹے اور تین بیٹھیوں میں تقسیم کرنا ہے تو کس طرح ہوگا وہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں اللہ فی اولادکم کم مثل مت الحضل اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہوگا اب لڑکے ہوئے دو لڑکیاں کتنی تین تو لڑکے کو چونکہ ڈبل ملنا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں لڑکے چار ہیں فرض کر لیتے ہیں لڑکے چار ہیں چار کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو چار کی رقم پھر دو کو دے دی جائے گی تو ڈبل پائے تو لڑکیاں تین ہوئی اور لڑکے تھے دو لیکن چونکہ ان کو ڈبل ملنا ہے ہم نے فرض کیا چار چار اور تین کتنا ہوا سات سا. تو چو ہزار ایک سو چھیاسٹھ کو سات کے اوپر آپ سات کے اوپر ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا پندرہ ہزار چار سو چھتر روپئے ٹھیک ہے کتنا بنا کیلکولیٹ کر لیں سوری سات ہزار سات سو اٹھتیس وہ پندرہ ہزار جو میں لکھا ہے وہ بیٹے کا حصہ بنے گا نا تو کتنا بنا 7,738 ہزار سات سو ٹھیک ہے فورٹی تو ففٹی اوپر بھی ہے تو 7,738 ہزار بن گئے ایک حصے کے یہ لڑکی کا حصہ نکلا اس کو ڈبل کریں گے تو لڑکا وہ بنے گا 15,476 15,476 ایک لڑکے کو پندرہ دوسرے لڑکے کو اور 7,738 ایک لڑکی کو اتنا ہی دوسری کو اور تیسری کو یہ آپ ٹوٹل کر کے دیکھیں پورا لاکھ روپے بن جائے گا میتھمیٹکس پوری ہو جائے گی لہذا یہ اس کی کیلکولیشن اب آپ کو بیسک اب چیز پتہ چل گئی تو اب آپ یہ خود فارمولہ لگا کے آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کر کے کافی آتا ہے کیلکولیٹر آپ مجھے بتائیں کہ یہ مولوی کر سکتا ہے یہ کام جس کو کیلکولیٹر بھی استعمال کرنا نہیں آتا الا ماشاء اللہ تو یہ جو انہوں نے یہ لوگوں کو دھوکا دیا ہوا ہے نا جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں پکڑی ہیں یہ مدرسوں سے فارے ہوئے ہیں تو یہ لوگ دین کے ٹھیکے دار ہیں میں سب کی نہیں بات کر رہا ہوں انٹلیکچوئل لوگ بھی ان میں موجود ہیں لیکن اکثریت ہمارا جو کوڑ دباڑ ہے نا وہ اس فیلڈ میں جاتا ہے جیسے اس دن وہ بڑی پیاری بات کی ہارون رشید نے بڑا منہ پھل بندہ میری طرح جنگ میں جو کالم لکھتا ہے اس نے کہا کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ دو اہم ترین کام جو ہے نا ہم نے رتی ترین لوگوں کو دے دیے ہیں ایک مذہب دین اور دوسرا سیاست جتنے جین لوگ ہوں گے جتنے جٹ قسم کے لوگ ہوں گے حالانکہ یہاں انٹیلیجنسیاں آنا چاہیے ہمارا سیاست میں بھی اور دین میں بھی یہودیوں کو آپ دیکھیں اسرائیل کے اندر جو سب سے انٹلیکچل لڑکا ہوتا ہے نا اس کو وہ اپنا پریسٹ بناتے ہیں سعودی عرب میں بھی یہی ہے سب سے زیادہ تنہائی جو ہیں وہ آئی مائکرام کی ہیں پورے کے پورے وہ جب فاروق تحصیل ہوتے ہیں وہ جج بنے ہوئے ہوتے ہیں جج بھی ہوتے ہیں قاضی بھی ہوتے ہیں جس طرح یہاں گریڈین ایٹین کا آفیسر یا سیونٹین کا آفیسر ہے اس طرح وہ آفیسر گورنمنٹ کو تنخواہ بھی دیتی ہے مکان بھی دیتی ہے اور یہاں کیا ہے مولوی نے جو گاؤں کے چودھری اور جو بڑے بڑے سیاستدان اور اکثر آپ دیکھیں گے بات میری نوٹ کر لیں مسجدوں کے صدر ہوتے ہی وہ ہیں جو علاقے کے بڑے بدماش لوگ ہوتے ہیں جو صرف عید کی نماز کو کلف والا سوٹ پہن کے آگے پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی مسجد میں داخل وہ صدر ہوتے ہیں مسجد کے کیونکہ چار پیسے دے دیتے ہیں اور ہم لوگ پیسے سے مرحوب ہوتے ہیں جامعہ ترمندی میں حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے کہ مجھے تم سے یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو یعنی ایز اے ہول کچھ حصہ تو شرک کرے گا امت کا یعنی پوری امت جیسے بنی اسرائیل پوری کی پوری مشرق ہو گئی تھی مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں ہے صحابہ رام اور ان کے اس پیٹرن پہ چلنے والے قیامت تک جو گروہ ہے بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہاتھ پہ قائم رہے گا حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ رام تھے پھر آپ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ طائفہ منصورہ فرقہ نہیں طائفہ منصورہ کامیاب گروہ ہاتھ پر رہے گا باقی بہتر تو میں صحیح عدیظ موجود ہے تم سے شرکا خدشہ نہیں ہے یعنی امت سے لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ مال میں پھنس جاؤ گے دنیا کے مال میں جس چیز پہ پریکٹیکل مثال جو ہے سعودی عرب ہے شرک کوئی نہیں ہے لیکن دنیا کے مال میں وہ پھنس گئے برے طریقے سے ایاشیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں شرک نہیں کرتے لیکن مال اتنا کھل گیا کہ یشیوں میں آ گیا تو میں دیکھتا ہوں یہ وہ ادھی یاد آ جاتی ہے کہ شرک کا خدشہ نہیں ہے لیکن دنیا کے مال میں پھنسو گے پھر گے پھر پھر وہاں مولویوں کو پیسے دے کے ایسے فتوے بھی نکالے جائیں گے جن فتووں میں یہ ہوگا جی یہ نکائے مشیار ہے یہ متا نہیں ہے اور متا کی وہ شکل ہوگی اور پھر یہاں بیٹھ کے مولوی بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہوں گے جی علماء عرب نے فتوا دے دی ہے. علماء عرب کا ہم نے وہ کرما پڑھا ہوا ہے وہ بھی بہت کام غلط کرتے ہیں ایک کام تو ان کے اندر بہت, بہت بڑی خرابی آ چکی ہے کہ وہ محروم ہو چکے ہیں پگڑی کی سنت سے وہ انہوں نے اپنا ٹریڈیشنل وہ سورت روان لیا ہوتا ہے جو کسی ادیس سے ثابت نہیں جائز ہے لیکن سنت تو نہیں ہے امام کعوا نبی پگڑی نہیں باندھی ہوتی بہاری اور مسلم میں علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی المصل علاقے میں حدیث ہے سات بن ابی بکاس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سفید کلر کا امامہ باندھا تھا شملہ نہیں چھوڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امامہ اتار کے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا پھر اس کا شملہ چھوڑا فرمایا کہ طرح باندھا کرو خوبصورت لگتا ہے تو آپ صلی اللہ وسلم تو امامہ باندھا کرتے تھے کو تو ہم نے تو کو تلاش کر رہا کسی شخصیت میں کسی پرسنلٹی میں تلاش نہیں کرنا اور یہی بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جز رف الدین میں لکھی ہے کہ میں بڑے بڑے محدثین سے ملا اور میں نے جب ان سے بڑھاپے میں آگے حدیثیں ڈسکس کی تو وہ بھول چکے تھے ان حدیثوں کو پھر انہوں نے جب اپنی کتابوں کی طرف رجوع کیا تو ہاتھ وہی تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا اللہ علامہ بال اللہ نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے زیادہ یہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں انگریزی کہ جی تواتر کے ذریعے دین سنت اور چیز ہے ادیس اور چیز ہے غلامت کادیانی نے یہاں آواز بلند کی اسی کے پیچھے چلتے ہوئے ہمارے پاس بریلوی اور دیوبندی علماء نے بھی راز اپنا شروع کر دیا جی سنت اور چیز ہوتی ہے ادیس اور چیز ہوتی ہے اور بھائی سنت اور ادیس ایک ہی چیز ہے سنت کا سورس ادیس ہوگی ورنہ ایران میں جائیں گے تو شیت پہ چلنا سنت ہے تواتر پہ اگر جانا ہے تو سارے ہیں بنگلہ دیش میں فرید دیوبندی ہے پاکستان میں اکثر بریلوی ہے سعودی عرب میں اکثر اہل عدیث ہے تو پھر جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے کا دین اڈاپٹ کریں گے نہیں دین کتابوں میں پرسنٹیز میں نہیں ہے تو یہ بات اللہ اللہ بال اللہ نے قلم کے ذریعے دین سکھایا ہے کتابیں بھی آئی ریٹرن فارم میں پھر حدیثیں بھی ریٹرن فارم میں آگے ٹرانسفر ہوئی ہیں ہمارے پاس موجود ہے تو یہ میں نے ساری گفتگو سوالے سے کی کہ اس مسئلے میں بڑی مسکنسپشن پائی جاتی ہے تو فص الکرین کو تم لاتمون اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو تو قرآن پاک میں جو سائنٹفک فیکٹس کی آیات ہیں وہ ہم جیلوجی کی آیات ایک جیلو سے جا کے پوچھیں گے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے جی فیلڈ یہ ایک سے جا کے پوچھیں گے, مولوی کو تو نہیں پتا ہوگا ہاں کو وہ مولوی سے جا کے پوچھیں گے, نماز کا طریقہ وہ مولوی سے جا کے پوچھیں گے. تو جو کہتے ہیں جی علماء تو پھر علماء تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہ ہوا. سو فیصد تو کسی جی کو بھی قرآن کا علم نہ آیا تو پھر علماء کی ڈگری لے کے بھی کیا کرنا ہر بندے نے دین خود حاصل کرنا ہے علما نے یہ ترجمے کتابوں کے اپنے لیے نہیں کیے ہیں اپنے لیے کیا ہوتے ہیں تو اپنے پاس رکھتے ہیں نا یہ پبلک میں چھاپ چھاپ کے کیوں بیچنے اس لیے کہ پبلک کو پتا چلے قرآن میں کیا لکھا ہے بخاری میں کیا لکھا ہے مسلم میں کیا لکھا ہے یہ پبلک تک بات پہنچے تو یہ بات پبلک تک ہے تو یہ میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بیان کر دی آگے چلتے ہیں اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں بشرتے کے ان کی اولاد نہ ہو یعنی کسی کی بیوی مر گئی اس کی اولاد کوئی نہیں ہے تو آدھا مال خاون کو مل جائے گا فعم کان الن فان الح و فلکن روب روب را ترک نہ می وسی نی ہا اوزین پھر وہی بات آ گئی کہ اگر ہو اولاد یعنی کہ بیوی مر گئی اولاد بھی ہے تو تمہارے لیے پھر چوتھا حصہ یعنی آدھا ہو جائے گا پھلے. پہلے آدھا مال تھا اب آدھے کا بھی آدھا ہو گیا ایک چوتھائی حصہ ملے گا تو ماجی کلر اولاد کو بھی اب دینا ہے تو پھر ون فورتھ ملے گا خاون کو اور پھر باقی اولاد کے اندر تقسیم ہوگا لیکن نمبادی وسی یتیم یوسی نبی او زین یہ وسیعت پوری کرنے کے بعد ہوگا اور قرض اتار لینے کے بعد ہوگا یہ پہلے کام یہ نہ ہو کہ پہلے ہی پانچ کے سائڈ پہ ہو جائے اب ایک لاکھ بیس ہزار میں سے اگر وہ ہم نے جو زیمپل لی یہ بانٹنا شروع کر دیں گے تو مقروض بچارے کو اور وسیع والے کو کیا ملے گا تو پہلے ان کو نکالنا اور باقی ایک لاکھ بیس ہزار میں سے جو لاکھ بچے اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے رک تم علم یقم ولد اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑ دو بشرتے کہ نہ ہو اولاد اب یہ پھر ریورس کیس آ رہا ہے کہ خام مار گیا تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا یعنی آدھا خامن کی بیوی مرتی تو خامد کو ایک بیٹا دو ملنا تھا ڈبل حصے اور اولاد ہوتی تو ایک بیٹا چار یہاں اولاد ہوئی تو ایک بیٹا چار اور اولاد ہوگی تو ایک بیٹا آٹھ تو عورت کو کم مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھی سمجھیں مرد کا حصہ کیوں زیادہ رکھا گیا عورتیں ہوتی مرد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں مرد نے گھر کا خرچہ چلانا ہوتا ہے اس میں یہ بھی اشارہ مل رہا ہے تو مرد پر رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہیں اس لیے مرد کا حصہ زیادہ رکھا گیا اس کے کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے تو مرد کو زیادہ اس کا حصہ دیا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو عورتوں کے کیونکہ عورتوں عورتیں تو ڈیپینڈنٹ بھی ہوں گی اولاد کے اوپر یا اس طریقے سے نئی شادی کر لیں گی یہ بھی تو ہو سکتا ہے فم کان الکم ولادن اور اگر ہو اولاد تمہاری یعنی کہ جو مرد مر گئے اس کی اولاد بھی ہے فلا تو پھر آٹھ حصہ ملے گا یعنی ایک بیٹا چار کا بھی آدھا ہو گیا جو میں نے بتا دی جو تم چھوڑ کر مرو گے لیکن یہ پھر کیا ہوگا وہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ وسیعت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتار لینے کے بعد یہ آپ دیکھ لیں کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے وسیع والا اور کرز والا اب آ رہا ہے بگ اسکرین ایشو اس میں وہ ان کا نہ رجو نوئی یو اور اگر کوئی ایسا مرد ہو کہ جو کلا ہو کلا اس کو کہتے ہیں جس کا اصب نسب ختم ہو چکا ہو یعنی اس کے ماں باپ بھی مر چکے ہیں اور اس کی اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے تو مر چکی ہے جن کو ہیں پنجابی نہ اگے کوئی نہ پیچھے کوئی یہ صحیح ٹرانسلیشن ہے صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن نہ پیچھے کوئی تو اب کیا ہوگا پیچھے اسے وہ بہن بھائی بچیں گے نہ اس کا ماں باپ ہے اور نہ اولاد ہے تو وہ کلالہ ہوگا اس طریقے سے اس کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے کلالہ تو اب اس کا کوئی وارث ڈائریکٹ وارث کوئی نہیں ہے تین ہی بڑے وارث ہے نا پہلے میں نے بتایا تھا ماں باپ اس کے بعد زور اور اس کے بعد اولاد آپ پیچھے با جائیں گے بہن بھائی تو آپ بہن بھائی کو ملے گا ایسا ظاہر ہے کہ اس کے بعد قریب ترین رشتہ دار بہن بھائی ہیں اس سے میں یہ بھی پتہ چلتا جا رہا ہے کہ سب سے قریب رشتہ کون سا ہے قرآن کی تھیم میں سب سے قریب ہیں ماں باپ اس کے بعد بیوی پھر بچے اور پھر باقی بہن بھائی تو اس مسئلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بعض بیویوں کے پیچھے چل کے ماں باپ کی گسا کر دیتے ہیں اور بعض اوقات بہنوں کے پیچھے لگ کے نندے جو ہے نا یہ بیڑا گرا کر دیتی ہیں بابیوں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں تو نند کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب میرے بھائی کی شادی ہو گئی تو اب اس عورت کا زیادہ حق ہے میرے بھائی پر میری نسبت یہ بات اب سمجھ تو تب آئے گی جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن تو پڑھنا کوئی نہیں ہم نے اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس یہ تو فارم کا کام ہے اکثر میں وہ مصروف سے میں نے کہا یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے قرآن پڑھنا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی کلالا ہے وہ مرد ہو یا عورت اور اس کا ہے کوئی بھائی او افت یا اس کی ہے کوئی بہن تو اب بہن بھائی میں سے ہر ایک کو ایک بٹا حصہ ملے گا ایک بیٹا چھ تین بہنیں ایک بیٹا چھ پوری رقم کا تو اس طریقے سے بھائی تو اس کو بھی فہم کانو اکثر امین را لکھا فہم شرکا اسلس اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب وہ ایک بہن اور ایک بھائی اب یہ ہے کہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں فاہم شرا کامبادی وسیع یو سا بیہ او بین تو سب شریک ہوں گے ایک بٹا تین مال یعنی ایک بٹا تین جو وراثت ہے وہ اب بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی اور یہ وصیت کے بعد اور اس کو قرض اتار لینے کے بعد غیر مغور اور اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو کسی کو وسیعت من اللہ یہ وسیعت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور برد بار ہے اب یہاں ایک امپیکٹی آ کہ کلالہ میں ایک بیٹا چھ تو مل گیا تو باقی مال کدھر جائے گا اس سوال نہیں ہمارے ذہن میں ہے ماں باپ بھی کوئی نہیں بیوی بھی کوئی نہیں اولاد بھی کوئی نہیں اسی مسئلے کی وجہ سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفل حدیث ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس مسئلے کی ایکسپلینیشن مزید پوچھ لی ہوتی کچھ چیزیں تو اس میں سورت, اس سورت کے آخری آیت کے اندر ریپیٹ ہو جائیں گی کچھ جو چیزیں رہ گئی تھیں اس کے بعد بھی کچھ چیز اب وہ آخری آیت یہاں پڑھنا ضروری ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورت کا ایک مرکزی ٹاپک ہوتا ہے اور امپورٹنٹ ٹاپک کو پھر سورت کنکلوڈ کرنے سے پہلے دوبارہ ایڈریس کیا جاتا ہے جیسے سوریہ عالمران میں غزہ اور تھا نا غذبہ اس کا بیان ختم ہوا اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہوئیں پھر آخری آیات آئی ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے سردوں کی حفاظت کرو تو یہاں بھی اس کا مرکزی ترین ٹاپک سورت النساح بہت لمبی صورت ہے تو اس کی آخری آیت لیں سورت النساح کی واپ کے لالا کا مسئلہ دوبارہ آئے گا جب لوگوں نے سوال پوچھا تو یہ چھٹے سپار کے اندر آتی ہے ایک سو ایک سو سات نمبر صفائی یہ بلو والے قرآن میں سورت المایدہ جہاں سے شروع ہوتی ہے سورت النساء کی آخری آئے جس تفتوں کا مل گئی جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فتوا مانگ رہے ہیں فتوا مانگ رہے ہیں کس کے بارے میں کلالہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے قل قل اللہ پل اللہ یفتیکم تو اے مبو صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے کیا فتوا دیتا ہے کے مسئلے میں یہ کلال کا مسلا جو ہے نا تھوڑا ٹیڑھا ہے کلال کون جس کی نہ کوئی بیوی یا بیوی ہے تو خاون کوئی نہیں ہے اس کا سب کوئی مر چکے ہیں اس کے صرف بہن می ہیں نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی نم ان حال کا نئی سلح ہوں ولا دوں ولا ہوں اخت ان پلاس ماں ترک اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے نہ ہو جس کی کوئی اولاد اور اس کی ہو ایک بہن تو بہن کو آدھا حصہ مل جائے گا آدھا حصہ بہن کو مل جائے گا وہ ہوا یاری زوہا لم یا کل غلط اور وہ وارس ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کا کوئی اور اولاد وغیرہ نہ ہو بہن مار جائے گی تو وہ مکمل وارس ہو جائے گا بھائی اور جب بھائی مرے گا تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا پھر وہی والی ایکویشن چل رہی ہے مین تھیم وہی پیچھے چل رہی ہے کہ مرد کو پورا اور عورت کو آدھا یہ مرد کو ڈبل اور اس کو سنگل فنکان تئی فلا مت سلو سانی من ترک اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو دو تہائی میں سے ملے گا جو اس نے چھوڑا دو بہنیں ہیں تو ٹو بائی تھرڈ مال تقسیم ہو ایک بہن ہے تو آدھا حصہ مل جائے گا اس بہن کو اور اگر دو بہنیں تو دو بٹا تین حسا دو بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا برابر برابر ان کانوں اخبتر رجالم رجالم و, و نسا اور اگر وارثوں بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی لو ہر رک حضل, حضل ام تیم تو مرد کا حصہ جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہوگا یعنی بھائی کا حصہ دو بہنوں کے برابر ہوگا یہ وہی یبین اللہ لکم. اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے بلی کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ کہیں اللہ تمہاروں تعالیٰ تمہیں گائڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہے اللہ بک شعین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو اس میں یہ چیز کنکلوڈ ہوگی لیکن اس میں وہ پھر ایک امبیگوٹی رہ گئی اس پر بہت علما نے کتابیں لکھی ہیں اور اس میں آپ مختلف اسکالرس کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں اپروپریٹ رائے کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بنی ہے کہ جو باقی مال ہے وہ بیت المال میں جمع کروایا جائے اور باقی جو ہے وہ رفایاما کے کاموں میں لگا دیا جائے تو اس کے بارے میں مختلف آراہ ملتی ہیں اس میں جو رائے چونکہ اب مسئلہ جو ہوگا اجتہاد کا ہو جائے گا اور اجتہاد جب کتاب و سنت اجما میں کوئی بات نہ ملے تو اجتہاد کرنا جائے گا اور اشتہاد میں کوئی اختلاف ہو تو ایک اختلاف دوسرے کے لیے کوئی مضر نہیں ہوگا ہر بندے کو اختیار ہے کہ اس مسئلے میں وہ اشتہاد کر سکتا ہے تو فقہ گرام کی اس میں مختلف رائے ہیں اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں یہ رکو مکمل ہم کر لیتے ہیں تل کا حدود اللہ یہ ہے اللہ تعالی کی حدود مقرر کی ہوئی کس کی اللہ تعالیٰ کی بتایا جا رہا ہے کہ ہوش بند بن جاؤ یہ آگ والا جو چکر ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کوئی نہیں یہ اللہ کی حسے ہے کوئی شخص اپنا پونی رشتہ ختم نہیں کر سکتا کوئی باپ نہیں کہہ سکتا میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں لازمی طور پر تقسیم ہوگا یہ جو اخباروں میں اور ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے میں فلاں سے بری ہوتا ہوں اور اپنی دولت ساری جدا سے آگ کرتا ہوں اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اللہ و اور جو کوئی اطاط کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی جنات ان تغریم ان تختی ہل انہار تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں تو یہ جنت میں جانا کوئی سوکا کام نہیں ہے یہ جو اطاط کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی چوپڑیاں نہ دو دو نہیں کہ دنیا میں بھی مزے اڑائے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور آخرت میں کہہ دیں گے جی آفرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ موجے لگ جائیں تو یہ دنیا میں تو پراٹھ جائے چل جائے دنیا میں بھی نہیں چلتا اب دنیا بڑی سیانی ہو گئی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا تو جو اللہ اس کے رسول سیدھا سیدھا فتر دو, دو ٹوک بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا دو ہی چیزیں کیٹاگریکلوٹ اتی اللہ و اتی و رسول اسی میں اجماع بھی داخل ہے اسی میں اشتہا بھی داخل ہے ایبسولوٹ چیزیں دو ہیں کتاب اللہ اور سنت اور ڈرائیو چیزیں دو ہیں پھر اجماع اور اجتہا فاردین وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی دنیا میں کوئی بہت بڑی پوسٹ حاصل کر لینا بہت بڑی کامیابی نہیں وہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے اور ہمارے ماشاءاللہ ملک کے اندر تو ہمارے سامنے بڑی مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے عزت داروں کی مٹی پلید ہوئی ہے بڑی بڑی اونچی پوسٹوں سے اتنے دلیل ہو گئے وہ نکلے ہیں پھر اس پوسٹ پہ رہتے ہوئے بھی مار مار کے زندگی گزاری یہ بڑے بڑے جو اکبران ہوتے ہیں ساتھدان آگے پیچھے باڈی گارڈ آزادانہ بے گھوم بھی نہیں سکتے ہم تو جناب ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے بھی پی لیتے ہیں جس ہوٹل پہ جاتے ہیں روٹی بھی کھا لیتے ہیں پارک میں جا کے بیٹھ کے جہاں مرضی بھی رہے موٹر سائیکل پہ پیدل کوئی ڈرے یہ بیچارے تو پھیر نہیں سکتے تو دنیا کے اندر بھی ان کو تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے تو آخر کی بھی تکلیف باقی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما ہے یہ بڑی کامیابی ہے کوئی آخر کی کامیابی حاصل کر لے اور اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے یہ تو تھا کہ جو لوگ فرما برداری کریں گے تو قرآن کی یہ عادت ہے قرآن کا یہ سلوب ہے کہ دوسری تصویر کا رخ بھی دکھایا جاتا ہے وہ مئی آص اللہ اور اب جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی وہ اور اللہ کی حدوں کو وہ توڑ دے گا اس سے تجاوز کر جائے گا اپنی مرضی کرنی شروع کر دے گا یدھ خل ہوں نارم تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا سیدھی جدید بھائی بات ہے دو جمع دو چار یہ بری مل جب ہے یا زیرو ہے یا ون ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یا تو یہ ٹوٹل پیکج لینا ہے اتی اللہ اتی رسول یادین کا پورے پورے اسلام میں داخل ہو جو آدھے تیر آدھے بٹیر نہیں نہیں تو یہ ٹوٹل پیکج ہے جس میں لینا ہے لے گا تو وہ ادھر آگے نام اور جو نہیں لے گا اس کا انجام آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں گے میں اپنی طرف سے کوئی فتو نہیں لگا رہا اللہ تباد کھول کے اپنی آیات یاد ولاب مہین اب دیکھیں یہاں بھی بات صحیح تسلی کروائی ہے رج، رجائے اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی کافی زا کہ وہ رہے گا آد میں لیکن فرمایا <مُحِن> اس کو ہوگا دلیل کر دینے والا عذاب کہ صحیح جس کو کہتا ہے نا انتقامی قسم کی جملہ یہ وہ بولا ہے لیکن یہ جملے چودہ سو سال پہلے نازل ہوئے نہ ہمارے ماں باپ نے پڑھے نہ ان کے ماں باپ نے پڑھے یہ قرآن پاک صرف اس لیے ہے کہ مر جائے تو اس کو پڑھ کے بخش دیا جائے ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو مر گئے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے باقی یہ ہے کہ تین سو روپئے کا ایک قرآن پڑھوا لیں چھ سو روپئے کا پانچ سو روپئے کا دو پڑھ دیں گے اور یہ سارا کے سارا سلسلہ چل رہا ہے اب اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی بس اب اتنی عزت رہ گئی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سعید الم الع آخرین شفیع المز نبین رحمۃ سعید اللہ مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب و تہارا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ سو چونتیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجت اللہ کا قرآن یا تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے اللہ اللہ خیال صلی اللہ اگر تو قرآن کے مطابق چل رہا ہے تو قرآن سفارشی ہوگا کیا مت والے دن مسلم امام احمد میں حدیث ہے قرآن سے حفاظت کرے گا اور اگر قرآن کے خلاف چلیں گے تو بخاری اور مسلم کی متفغل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیاں کو نکالنے کے لیے تو فرشتہ کہے گا بس یا رسول اللہ اب صرف وہ لوگ ہیں دوزخ میں جن کو قرآن نے روک لیا قرآن نے جن کو روک لیا اور وہ کون لوگ ہیں ان اللہ اللہ یق فروش ربی وہ یق فرو نظام شاہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا دنیا میں معاف کر دیں یہ آغرت کی بات ہوگی اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا اگر جائے گا اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا شرک بھی کوئی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو پسے کچھ ڈال دیا جائے اللہ تبارہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ساتھ نہ تعلق مضبوط کرنے کی تو یہ فرمائے اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے اور اس میں میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ ایک لیکچر دیا ہے دعوت قرآن دو گھنٹے کا پچاس ہزار سے پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ آپ یو ٹیوب پہ سنیں 720085 720085 چینل کا ایڈریس ہے یوٹیوب پہ آپ لکھیں 720085 گوگل میں بھی لکھیں یوٹیوب چینل ایڈریس 720085 ٹو ڈبل لیکچر پہلے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے دعوت قرآن وہ یوم عرفہ والے دن میں نے اسی سال 1432 سو میں دیا ہے سبحان اک اللہ وحمدی کا اشد اللہ اللہ کا اتوب الیک وما علینا البلامبین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے آمین اور جو کوئی غلط بات نکل گئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف فرمائے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تو فی کتاب فرمائے محفل سے اٹھنے کی یہ دعا ہے صبح نق المدی کا اشد اللہ اللہ کا اسی دفعہ ہم نے دو آیات کے اندر وراثت کے سب کے سب احکامات کو سمجھا تھا اور اس میں جو مین تین ٹرمنالوجی تھیں اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کر کے اس کی مثالیں بھی بیان کی تھیں پہلی چیز ہبا کرنا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے کسی کو کوئی چیز تحفہ کر دے دوسری ٹرمنالوجی تھی وسیعت کرنا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت میں سے فلاں کو اتنا دے دیا جائے اور تیسری چیز وراثت جس کا یہاں پر ذکر آیا تھا دو آیات کے اندر اور میں نے بتایا تھا کہ دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو اس قدر کمپریہنسو جامع انداز سے کنکلوڈ کیا ہے کہ کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں وراثت کے قوانین کے اوپر کتاب الفرائض نام کے پورے مستقل باب ہیں ہماری احادیث کی کتابوں کے اندر وہ اسی سے اخذ کی گئی ہیں ساری چیزیں تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی وہ پچھلا لیکچر دیکھا جائے اس میں پھر ہم نے کچھ کیسز بھی کنسیڈر کیے تھے اور اس میں ایک مین کیس جو تھا وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اتنے روپے چھوڑ کر مرے تو اس کے والدین کو کتنا ملے گا اس کی بیوی کو کتنا ملے گا اس کے بچوں کو بچیوں کو وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا تو کچھ چیزیں اس میں ایڈریس تو کی تھیں لیکن کچھ وضاحتیں اس میں ضروری ہیں جو پچھلی دفعہ چونکہ ٹائم مکمل ہو گیا تھا ایک گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے تقریباً تو وہ پانچ پوائنٹ میں آج اس سے آگے اس سے ریلیٹڈ جن پہ میں بحث کر چکا ہوں لیکن تھوڑا سا کنکلوڈنگ فارم میں میں اس کو عرض کروں گا اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے وراثت کے اعتبار سے کسی شخص نے لے پالک کوئی پال لیا اور اس میں بھی پریفریبل یہی چیز ہے بلکہ یہی چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ اگر مرد کے رشتہ داروں سے لیا جائے تو لڑکی لی جائے لڑکا لی لے لیں تو پھر تو اس کی جو والدہ ہوگی منہ بولی وہ اس کی پھر محرم نہیں بن سکے گی تو اگر مرد کے رشتے داروں میں سے لیا جائے تو پھر لڑکی لی جائے اور عورت کے رشتے داروں میں سے لی جائے تو پھر لڑکی نہیں لڑکا لیا جائے ورنہ وہ جو اس کا منہ بولا باپ ہے اس کا محرم نہیں بن سکے گا تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے تو اب منہ بولا بیٹا ہے کسی کا اور اس کی کوئی اور اولاد نہیں ہے اور اب اس کو یہ بات کنفرم ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے منہ بولے بیٹے کو تو ایک روپیہ میری جائداد میں سے نہیں ملے گا تو وہ پھر اپنی اولاد کے لیے منہ بولی اولاد کے لیے وسیعت کر سکتا ہے جو میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ وسیعت ایک تہائی مال میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں شخص کو مل جائے لیکن وارث کے لیے وسیعت نہیں کرے گا اس پہ میں نے ڈیٹیل تھے احادیث کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے کانٹیکس میں, میں میں نے ایڈریس کیا تھا تو منہ بولے بیٹے کو بھی وسیع کی جا سکتی ہے ایک تہائی مال میں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا پورے کا پورا مال کسی کو ہدیہ کر دے تحفہ کر دے ہبا کر دے تو یہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں جو اجازت دی وہ ایک تہائی مال کی اجازت دی کہ اپنے مرنے کے بعد ایک تہائی مال جو ہے اس کے لیے وصیت کرو لیکن زندگی کے اندر اس کو وہاں پر ایڈریس نہیں کیا گیا لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں الفاظ ہے بخاری اور مسلم میں جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے کہ اپنی اولاد کو کنگال مت چھوڑ کر مرو کہ سب کا سب لوٹا جاؤ لیکن اگر کوئی شخص یہ فیل کرتا ہے کہ میری ساری اولاد سیٹل ہے اور اس کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی سب اس بات پر ایگری ہیں تو وہ شخص پھر پوری نیک نیتی کے ساتھ کسی بےمانی کی نیت سے نہیں نہ کسی اولاد میں سے کسی کو آگ کرنے کی نیت سے اپنا سارا مال اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ کر سکتا ہے کسی مدرسے کے لیے کسی این جی او کے لیے جو دین کے دائرے کے اندر رہ کر کام کر رہی ہوں تو یہ بھی جائز ہے لیکن ان تمام سرکمسٹانس کے ساتھ اسی کانٹیکس میں یہ ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے کسی رشتے دار کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے رشتے دار نے اس کی بڑی خدمت کی لیکن وہ رشتے دار ایسا ہے جس کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملنا یعنی نہ تو اس کی اولاد میں سے ہے نہ بہن بھائیوں میں سے اور دور پار کا رشتے دار ہے یا بتیجوں میں سے ہے یا اس طریقے سے کوئی اور ہے جس کو شریعت میں وراثت کا حق نہیں ملتا تو اب اس کے لئے بھی وسیعت کی جا سکتی یہ پوائنٹ نمبر تھری تھا کہ کسی شخص نے خدمت کی اسی طریقے سے بعض اوقات رشتے دار نہیں بھی ہوتے کوئی محلے دار ہے کسی عورت نے آٹھ دس سال کسی کی خدمت کی کسی بوڑھی عورت کی اور اب وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو میرے مال میں سے کچھ حصہ مل جائے تو اس کے لیے وہ وسیع کر سکتی ہے لیکن ایک تھا مال میں باقی مال کا کیا بنے گا وہ انشاءاللہ میں آگے آ رہا ہوں پچھلی دفعہ میں نے کلالا کے اوپر ایڈریس کیا تھا چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ شریعت کے اندر پوتے تک جائیداد نہیں جاتی کسی شخص کا بیٹا فوت ہو گیا جوانی میں اور اس نے اپنے پوتا پوتی اور بیوی چھوڑی پیچھے یعنی اس مرد کی بہو جو مرنے والا ہے اس کی اپنی زندگی کے اندر اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ بہو اور بیوہ جو اس کے یتیم پوتا اور پوتی ہیں اب ظاہر ہے کہ جب وہ دادا مرے گا تو اس کی وراثت میں سے ان کو کچھ نہیں ملے گا تو اس کے لیے بعض کا دین میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ من منظالک کیا شریعت یہ ظلم کرتی ہے ان کو تو زیادہ ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مزید اوپن اینڈ کھول دیا ہے کہ ان کے لیے وسیعت کر دی جائے باقیوں کو تو تھوڑا مار ملے گا لیکن اگر کوئی دادا اپنے پوتا پوتی کے لیے اپنی بہو کے لیے وسیعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ایک تہائی مال میں اس سے بھی زیادہ مال میں جو کہ اس کے مرنے کے بعد بیٹی کو یا اس کے بیٹوں کو ملنا ہے یا بہن بھائیوں کو ملنا ہے تو وہ ایک اوپن اینڈ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ دادے کی وراثت پوتے تک تو نہیں جاتی لیکن وسیعت کر سکتی اور پانچویں چیز کلالہ جس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ ارد کیا تھا کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی جس کو پنجابی کہنے ہیں نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی یعنی نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد اور بیوی ہے نہ بہن بھائی ٹھیک ہے تو بہن بھائی ہو تو وہ بھی کلالہ ہوتا ہے لیکن اصل کلالہ کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ ماں باپ اور اولاد اور بیوی بچے نہ ہو بہن بھائی ہو تو اس کے لیے بھی ڈیٹیل سے آیات آئی تھی کلال کے اوپر تو اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لالا کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اب کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ اگر اس کی ایک بہن ہے تو وہ آدھے مال کی وارث بن جائے گی دو بہنیں ہیں تو دو تہائی مال کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا اگر ایک بھائی ہے تو وہ پورے کے پورے مال کا وراثت کا حقدار بن جائے گا اگر اس کی بیوی بچے اور ماں باپ نہیں ہے اب ایک اور کیس بھی ہو سکتا ہے جس اس میں آیا بھی تھا کہ کسی کی ایک بہن ہے. اب قرآن پاک اس کے اوپر تو ایڈریس کرتا ہے کہ اس کی بہن آدھے مال کی وارث بن جائے گی آدھا مال باقی کدھر جائے گا اس کے اوپر پھر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور مختلف متحدین اسلام میں جو گزرے ہیں اللہ سنت کے بڑے بڑے ائماں انہوں نے اپنے کامنٹس دی ہیں کسی نے کہا بیت المال میں جمع کروا دیا جائے اس میں ایک سب سے قریب ترین حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی جو مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اس کو اپنے قریبی رشتے داروں میں سے جو مرد ہے اس کو یہ پہنچے مثال کے طور پر مرنے کے بعد اس کی دو بہنیں ہی تھیں ان میں دو تہائی مال تقسیم ہو گیا اب ایک تہائی جو بچ گیا وہ کس کو ملے تو یہ ہے کہ اس کا قریبی رشتے دار یعنی بھتیجہ جیسے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ قوم کا بھتیجا اسی قوم میں سے ہوتا ہے تو بھتیجے کو پھر وہ باقی مال مل جائے یا پھر یہ ہو سکتا ہے اگر بتیجہ بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی اولڈ ہیج ہاؤس ہے جس نے خدمت کی ہے جس طرح انگلینڈ کے اندر ہمارے ملک میں بھی اب جس طرح یہ عیدی والے بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ان لوگوں نے انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کی سب سے بڑی این جی او اس وقت یہی عیدی والے ہیں اور ماشاء اللہ جب انسان اس طرح کے معاملات کے اندر کبھی انسان کو کبھی واسطہ پڑ جائے تو اس وقت ان کی قدر آتی ہے کہ یہ لوگ کتنی خدمت کر رہے ہیں مردہ خان ہے ابھی کراچی کے اندر جس طرح قتل و غارت عام ہو رہا ہے اسلام کے نام پر مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے وہاں پر جو لاوارس لاشیں ہیں ان کو فریز کرنا اسی طریقے سے ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا جن کے ماں باپ مر جائیں ان یتیم بچوں کی پرورش کرنا اس طرح بہت بڑا کام یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائیں تو اس طرح کوئی عیدی ویلفیئر یا اس طرح کے جو لوگ جن کے بارے میں یہ کنفرم ہو کے یہ مخلص لوگ ہیں اور پیسے کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے تو کلالہ شخص جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد جو ہے وہاں بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے وہ خواہش کا اظہار کر سکتا ہے لیکن وصیت نہیں کرے گا وصیت ایک تا ہی مال نہیں کر سکتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد وہ پر وہ مال جو ہے اس کا اس طرح کے کسی ویلفیئر کو دے دیا جائے تو یہ پانچ چیزیں اس حوالے سے میں نے ایڈریس کر دی اور باقی چیزیں جو ہے وہ میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے اردو کر چکا ہوں